الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد يا ايها المرسليم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاه والسلام عليك يا رسول الله اللهم بارك عليك واصحابك يا حبيب الله افرات یا نبی رحمت شفیع امت مالک جنت فراپ رحمت صلی اللہ کا علیہ وسلم کا فرمان علی شان کا مفہوم ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر سجایا کرو کیونکہ تمہارا یہ درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا تو چلیے جی آپ بھی محفل کو سجائیے اور آپ اپنی محفلوں کو سجائیں اور مل کر درود پاک پڑھیں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد وعلی مبارک وسلم مدنی مذاکرے کے استقبال کا سلسلہ ہے اور الحمدللہ رمضان المبارک کی دسویں مبارک شب عشرائے رحمت کی گویا کے آخری گھڑیاں ہمیں نصیب ہو رہی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس نعمت پر شکر ہے اور مدنی چینل کے ناظرین اگر پاکستان میں ہیں دسویں تاریخ سے برکتیں لوٹ رہے ہیں مرحبا مبارک دنیا کے کسی اور خطے میں کسی اور لمحے کسی اور تاریخ میں رمضان میں آپ پر اپنا فیض لکھا رہا ہے اس نعمت کا شکر ادا کیجیے اور استقبال مدنی مذاکرہ میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے شکر سے نعمتیں بڑھتی ہیں اور احساس نعمت بھی ایک نعمت ہے اور نعمت کا احساس نعمت کی قدر یہ شکر کا جذبہ پیدا کرتی ہے تو یہ بہت حسین سا سائیکل ہے جو چلتا رہتا ہے اور جو خوش نصیب اپنے ذہن اور قلب کو اس دائرے میں سوچنے میں سچوانے میں کامیاب ہو جاتا ہے وہ بہت مطمئن زندگی گزارتا ہے اور دنیاوی اور اخروی برکتیں سمیٹنے کا بھی ٹھیک ٹھاک چانس اس کا الحمدللہ اللہ تعالی کے فضل و کرم سے بڑھ جاتا ہے کہ جب کسی نعمت کی قدر و قیمت کا احساس ہوگا اس کی ویلیو پتہ چلے گی اس کی اہمیت دل میں جاگزی ہوگی اور ذہن اس کی اہمیت کے سامنے مسخر ہو جائے گا سمجھ جائے گا اس کو تو بے اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ از کا جس نے وہ نعمت عطا کی ہے تو اس کا شکر ادا کرنے کا دل چاہے گا اور جب شکر ادا کرتا رہے گا تو اس نعمت میں اور اضافہ ہوتا جائے گا آج سے آٹھ سال پہلے تقریبا دسویں رمضان مبارک کی ہی شب تھی اور الحمدللہ دعوت اسلامی نے امت مسلمہ کو ایک ایسا حسین تحفہ عنایت کیا کہ جس نے نہ جانے کتنوں کو ایمان کی دولت بخشی کئی بے عمل عمل کی طرف راغب ہوئے پاس گنہ کو توبہ کی توفیق ملی اور بعض ایسے جوہلات تھے کہ جنہیں علم دین کے معاملے میں بہت زیادہ تشویش ناک حد تک کمزوری پائی جاتی تھی لیکن اس تحفے کی برکت سے ان کے دل میں بھی الحمدللہ علم دین کے نور کی کرنیں چمکنا شروع ہوئیں اور ایسے بھی آپ کو مل جائیں گے کہ جن کے قلب میں گناہوں کا سوکھا پن تھا خشک مزاجی کا سوکھا پن تھا لیکن اللہ تعالی کے فضل و کرم سے دعوت اسلامی کے اس تحفے کی برکت سے ان کو لذت عشق کی چاشنی اور تقوی کی تراوٹ الحمدللہ نصیب ہوئی اور آج نہ صرف وہ خود اس نعمت کے اس تحفے کے گنگاتے پھرتے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی اس کی داستان سناتے پھرتے ہیں جی ہاں آپ سمجھ گئے ہوں گے میری مراد الحمدللہ مدنی چینل سے ہیں آج مدنی چینل کی رمضان مبارک کی دسویں شب میں الحمدللہ للہ آٹھویں سال گرا ہے اور ہمارے لیے بھی یہ خوشی کا موقع ہے مسرت کا موقع ہے کہ اس قدر عظیم الشان مدنی مبلغ ہمیں اس صورت میں مل گیا دیکھیے عام طور پر ہوتا ہے ایسا ہے نا کہ ایک نفسیاتی طور پر یہ خواہش ہوتی ہے بلکہ روایتوں میں بھی ملتا ہے اس طرح کہ اگر مجھے کچھ پڑھنا ہے نا تو میں کیا کروں گا میری کوشش یہ ہوگی کہ حت المکان بیسٹ ٹیچر جو ہے اس ٹائم اویلیبل میں اس سے وہ پڑھوں کیونکہ مجھے اچھا سمجھ میں آئے گا مجھے بہت زیادہ ڈیپلی جو ہے وہ میری انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جائے گی اور جب چیز اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے تو دیکھا یہ گیا ہے کہ عمل پر بھی ابارتی ہے آ, ورنہ کم از کم فائدہ یہ تو ہوتا ہے کہ قائل ہو جانے پر آ, جو وسوسوں کی کاٹ ہے یہ تو ہو ہی جاتی ہے اندیشے یہ تو ختم ہو ہی جاتے ہیں تو انسانی فطرت و نفسیات ہے کہ بہترین آ, ماہر فن سے وہ چیز فن کا حصول یا چیز کا حصول چاہتا ہے تو مدنی چینل کا کتنا حسن ہے کہ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ ایسے مجھے کیا موقع ملتا کہ میں کسی کی, کی کلاس میں کسی بہت بڑے مفتی صاحب کی کلاس میں بیٹھوں یا کسی بہت بڑے جو متقی صاحب تقوعہ ہیں بہت باریک نظر والے ہیں شریعت متحرہ کے اندر محتاط الدین طبیعت انہوں نے پائی ہے دنیا ان کے تقوے کا دھم بھرتی ہے انہیں سنیوں کا امیر کہتی ہے امیر اہل سنت کہتی ہے براہ راست مجھے ان کے ملفوظات سننے کا اگر یہ نہ ہوتا تو کس طرح اور کتنا موقع مل سکتا تھا یہ ماضی کی ہم ایشین ٹائمس میں یاد کریں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی اگر پڑھا رہے ہوں تو اس وقت کی جو میتھڈالوجی تھی اس وقت کے جو ریسورسز تھے ذرائع تھے اس میں تو ظاہر ہے کہ وہی خوش نصیب ان کے سامنے زانوے تلم طے کرتے ہوں گے شاگردی کا شرف حاصل کرتے ہوں گے جو ان کی صحبت میں پہنچ جاتے ہوں گے اسی طرح امام ترمیزی ہیں امام مسلم ہیں یا اعلیٰ حضرت کی صحبت میں جو بیٹھ کر جس نے جو ہے وہ ان سے سیکھا ہے ان سے ملفوظات سنے ہیں ان کی مجالس اور محافل میں حاضری دی ہے امام مصطفیٰ رضا خان نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پرکیف مجلس میں حاضر ہوا ہے اور ان کی زبان مبارک سے مسائل کا حل سنا ہے تو کتنا صاحب شرف ہم اسے سمجھیں گے اس فزیکل جو صحبت ہے اس کی تو اپنی جگہ بہرحال ویلیو ہے ہی لیکن وہ مبارک الفاظ وہ سمجھانے کا انداز وہ علمی جلالت اور شوکت کے ساتھ وہ مضبوط اور محتاط بیانیاں کہ ہاں یہ اتنے زبردست عالم دین ہے ہاں یہ اتنے محتاط کے دین ہے ہاں یہ اتنے صاحب تقوا ہیں یہ جو بات کہہ رہے ہیں اور جس انداز سے کہہ رہے ہیں یہ دل قائل ہونا اور اس پر عمل کی طرف راغب ہونا تو ایسی بہت ساری نعمتیں الحمدللہ مدنی چینل کے ذریعے ہم کو حاصل ہو جاتی ہیں جس کی بہت بڑی مثال تو مدنی مذاکرہ ہی ہے کہ شیخ طریقت امیر اہل سنت جیسی جلیل قدر ہستی ہمیں الحمد للہ دین سے فیض یاب کرتی ہے اس کے علاوہ بھی مدنی چینل کے دیگر سلسلوں میں الحمد للہ کرام کے بھی سلسلے ہوتے ہیں زارالستہ اہل سنت کے اسلائی بھائیوں کے بھی سلسلے ہوتے ہیں اس کے علاوہ مزید الحمد للہ ہوئے مبلغین ہمارے نگرانی شورا ماشاء اللہ کتنا پرتاثیر اللہ تعالیٰ نے انہیں لب و لہجہ ادا فرمایا ہے اور دلوں کو جھنجھوڑنے اور دل کی تاروں کو چھیڑ چھیڑنے والا اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا کی ہے تو ان کے بیانات اتنے سارے لوگ ماس کمیونیکیشن کا دور ہے اتنے بڑے پیمانے پر سنتے ہیں نفع اور فیض حاصل کرتے ہیں یہ الحمد للہ ودنی چینل کی برکت ہے تو چلے میں بہت اچھا بیان نہیں کر سکتا میں مجھ میں اتنی نالج نہیں ہے اتنی ان ڈیپتھ میری اسٹڈی نہیں ہے راشا اللہ آپ سب کو مبارک ماشاء اللہ, ما اللہ کیسا حبیبی؟ الحمدللہ رب على حال ہو گیا خبر جی الحمد للہ مرحبا مدنی چینل کا ہی تذکرہ ہو رہا ہے الحمد للہ ماشاء اللہ سالگرہ میں چینل ہے جی آٹھ سال پورے ہوئے الحمد للہ الحمد للہ آپ کو سب کو آپ کو بھی مدنی چینل کے ناظرین سب کو مبارک ہو الحمدللہ یہ مدنی چینل کسی ایک فرد کا نہیں اللہ اللہ حقیقت دیکھا جائے تو یہ کسی ایک ادارے کا بھی نہیں اللہ اللہ اگر اللہ کیسے ایک ادارہ ایک تحریک ایک تنظیم چلا رہی ہے دعوت اسلامی لیکن اگر بنیادی طور پر دیکھا جائے تو یہ مدنی چینل تمام عشیقان رسول کا ہے ہاں اللہ है? بے شک بے شک بلکہ میں کہوں گا یہ مدنی چینل ہر اس اسلامی بھائی اسلامی بہن کا ہر راشی کے رسول کا ہے جس نے اس مدنی چینل کے لیے ایک روپے کا بھی حصہ ملایا ہو اس کے دیکھنے اور دکھانے کی دعوت دی ہو گھر میں اس کو شروع کیا ہو بلکہ میں یہاں تک کہوں گا کہ جو مدنی چینل کی آمد خوش ہوا ہے مدنی چینل اس کا بھی ہے ماشاء اللہ آپ کے کے مستحق ہیں سب کو خوشی ہونی چاہیے ظاہر جو مدی چینل کی آمد اور خوش ہوا اپنے گھر میں شروع کیا اوروں کے یہاں شروع کروایا اس کے چلنے میں ظاہر اس میں کوئی ایڈورٹائزمنٹ ایڈوائی ایڈوائی تو ہے ہی نہیں, اس, لیل لیل لیل نہیں حمد حمد اس کے چلنے میں اس نے اپنا حصہ ملایا تو یہ جتنے بھی ماشاءاللہ اللہ آشیقان رسول ہیں میں کہوں گا کہ سب کے سب کو خوشی ہونی چاہیے اور سب جس کو بھی خوشی ہوگی اس کو مبارکباد دیں گے کہ آج یہ کسی ایک فرد کے لیے خوشی کا موقع نہیں ہے کہ آپ مجھے مبارکباد دیں میں آپ کو مبارکباد دوں ظاہر ہے کہ آنرشپ تو ہے نہیں تو یہاں تو لیکن دین کی اتنی زبردست خدمت کرنے والا ادارہ جس میں جس کا اپنا اسلامی اور امیل سنت کی ایک اپنی کاوشیں اور یہ جی ایک اپنا حصہ ہے لیکن ظاہر ہے کہ عام مسلمان کو بھی تو خوشی ہوگی کو اتنا خدمت ہو رہی ہے کہ ایک پلیٹ فارم سے اتنا کام ہو رہا ہے میں اس میں ایک مدنی فو یہ بھی عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ مثال کے طور پر مجھ میں وہ نہ میرے علم میں اتنی گہرائی ہے نہ میری اتنی دینی سٹڈی ہے نہ جو ہے مجھے اتنی زیادہ نالج ہے نہ مجھے بولنے کا ملکہ یا سلیقہ ہے مگر میں اتنا تو کر سکتا ہوں کہ مجھے یہ پتا ہے کہ ہاں یہ جو مدنی چینل ہے یہاں پر ماشاءاللہ مستند اور محتاط جو ہے نا وہ گفتگو ہوتی ہے علمی دین کی جو بات کہی جاتی ہے تھوک بجا کر ناپ تول کر جو ہے یہ لوگ کرتے ہیں اور اتنا ہر وقت یعنی ڈبل بارہ گھنٹے ماشاء یہ ترویج دین و اشاعت دین میں مشغول ہیں یہ تو کم از کم اتنی صلاحیت مجھ میں ہے کہ میں کسی کا ذہن بنا کر اپنے جو قرب و جوار میں, میں اس کی طرف راغب کر دوں ان کی طرف ان کے سلسلوں کی طرف لے آؤں تو کافی کبھی امید ہے کہ انشاءاللہ یہاں سے جو علم دین حاصل کرے گا تو میں بھی خالی تو نہیں رہوں امین سنت نے شاید فرمایا تھا کہ یہ ایک نیکی کی دعوت ہے اس کی نیکی کی دعوت دینا مطلب مدی کے دیکھنے کی دعوت دینا بھی نیکی کی دعوت ہے میں اپنی اسلام بھائیوں کا عرض کروں گا جو سسٹم میں ہے امیر اللہ سنت نے آج جو ایک مدنی گلدستہ جو ان کا بنا ہے مدنی چینل کی آٹھویں سالگرہ کے موقع پر اس کو بھی تیار رکھیے گا اگر وہ تیار ہو تو مجھے بتا دیجیے گا ہم وہ بھی دکھائیں گے ما شاء اللہ آج ایک بات اور خصوصیت کے ساتھ جو ہے وہ ام المومنین حضرت سیدتونا خطیت القبر رضی اللہ تعالی عنہ کا عرسہ شب عرس ہے اور یقیناً یہ آ, ان کی عظمت ان کی شان کے کیا کہنے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علی علیہ وسلم نے ان کی حیات میں دوسری شادی نہیں کی تھی اللہ اللہ یہ ان کو بہت بڑا اعزاز حاصل ہے یعنی یہ جب تک حیات رہی ون اینڈ اونلی لی رہی یہ ان کو بہت بہت اعلیٰ اور عرفہ محتام ہماری امی جان ام مومنی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے اور ان سے شہزادے بھی ان کی شہزادوں کی ولادت بھی ولادت ہوئی جو کہ بچپن ہی میں فوت ہو گئے اور اس کے بعد چار شہزادیاں بھی منقل ہیں کہ ہوئی اور ان میں ایک مشہور نام ہے اور بھی شہزادیاں ماشاءاللہ ان میں ایک مشہور نام ہے جو حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ بھی انہی کی شہزادیاں ہیں حضرت زینب بھی ہیں شدم کلثوم اور رقیہ رضی اللہ تعالی عنہما مالی وہ مجھے یاد پڑتا ہے یہ چار نام ہیں شہزادیوں کے تو یہ بھی انہیں ان سے ان کی ولادت ہوئی اور ان کی شان کے کیا کہنے اور ان کی زندگی کا ایک انتہائی اہم ترین جو پہلو ہے نا انتہائی اہم ترین پہلو اگر میں عرض کروں وہ ایک تو جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وحی نازل ہوئی اور جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا اور یہ بھی انہی کو اعزاز حاصل ہے کہ سب سے پہلے اسلام کو قبول کرنے والی خواتین میں ان کا پہلا نمبر ہے مرحبا, مرحبا اور بلا تردد انہوں نے کلمہ پڑھا اور یہ تو جانتی تو دیکھ چکی تھی دی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روس اب جو مین جو ان کی زندگی کا ایک انتہائی اہم پہلو جو سامنے آیا وہ تین سال جو سوشل بائیکاڈ ہوا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ جو صحابہ کرام تھے تھی ان میں بھی تھی اور ایک شعب ابی طالب میں تین محسور رہے ایک سکتے ایک امیر بڑے گھرانے کی آپ خاتون تھی کوئی, کوئی کمی نہ تھی اپنے مال و دولت مال و اسباب جو کچھ تھا سب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں پر اور اسلام پر نچھاور کر دیا لیکن دنیا بھر کی خواتین کے لیے ایک سبق چھوڑ گئی کہ کبھی بھی پریشانی کے عالم شور کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے یہ بہت بڑا سبق ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جو کچھ ہوا اعلان نبوت کے بعد وہ بیان سے باہر ہے جس طرح کفار مکہ اور مشرقین مکہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جس انداز سے تنگ کرتے تھے جو کچھ ان کی زبانوں سے جو عجیب و غریب کلمات نکلتے تھے وہ آپ کو پتا چلتا تھا کہ میرے سرتاج صاحب صلی اللہ تعالی علی علیہ وسلم کے یہ یہ کلیمات ہمارے محلے میں ہمارے علاقے میں جس شہر میں میں علاقے میں رہتی ہوں وہاں یہ کلمات کہے جاتے ہیں ایک بہت عجیب ماحول تھا اور اس ماحول میں نہ صرف یہ کہ سرکار صلی اللہ تعالی علی علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہماری امی جان نے بلکہ آپ کی راحت آپ کی تسکین آپ کا سکون اور آپ کے لیے بہت ہی زیادہ یہ تسلی کا سبب بنتی تھی بڑے پیارے کلمات ادا کرتی تھی بہت ہی ایکسٹرا آرڈنری رول تھا میری امی جان ام المن عائشہ خطیط القبر رضی اللہ اور یہ یہ کیفیت تھی کہ مطلب کہ آپ کے بعد سرکار صلی اللہ تعالی علی والے کفرہ سے یاد کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ جس وقت میرا کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا اس وقت ختیجہ نے میرا ساتھ دیا ردی اللہ تعالی عنہ اور اپنا مال و اسباب آپ نے ان کو سرکار کے قدموں پر نثار کیا اور پھر حتیٰ کے گھر میں کوئی صرف کھانے چیز, چیز, چیز ہوتی تو آپ من خطی، ممنین ختیج قبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہلیوں کو بھیجوایا کرتے تھے کہ یہ ختیجہ کی سہلیاں ہیں یعنی ان کے بعد بھی آپ ایک حسن سلوک کا انداز رکھتے تھے اور بہت پیارا مقام مرتبہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا یہاں تک کہ جبل امین علیہ السلام اللہ کا اللہ کا, اللہ کا سلام لے کر حاضر اللہ ہوتے اللہ ہیں کہ ابھی ختیجہ آپ کے پاس سالن یا کھانا لے کر آ رہی ہیں ان کو اللہ کی طرف سے میرا بھی سلام شد فرمائیے گا اور انہیں بشارت دیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں موتیوں کا میل عطا فرمائے گا جس میں نہ شور ہے اور جس میں نہ کوئی تکلیف ہے کیونکہ آپ نے جو گھر تب بنایا میرے آکا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس میں بھی کسی قسم کی آپ نے تکلیف نہیں رکھی تھی اس میں بھی کسی قسم کا شور نہیں تھا بلکہ ادب تھا محبت تھا احترام تھا جب سرکار صلی اللہ تعالی وسلم گارے ہیرا سے واپس تشریف لاتے تو آپ اور آپ کی شہزادیاں مل کر میرے آکا کا استقبال کیا کرتے تھے اللہ اتنا عظیم گھرانہ تھا مکی کی اس گلیوں کے اندر اتنا عظیم گھرانہ تھا اللہ تعالیٰ کی ہماری امی جان امر مومن سیدتوں نے اللہ تعالی عنہ پر کروڑا کروڑ رحمت ہو ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو اور ان کے فیضان سے مالا مال کیے جائیں امیر علیہ سنت نے جو ایک اب میں چلتا ہوں مدنی چینل کی آٹھ آٹھ سالگرہ کی طرف پہلے د, پہلے ذکر امین کا ہونا چاہیے جو کچھ انہیں کا صدقہ ہے جو کچھ انہیں کا فیضان ہے اور ان کی رضا میں یقینا ہماری دنیا اور آخرت کی بہتری ہے اور ہمیں جو بھی نعمتیں خوشیاں نصیب ہوں گی انہی کے صدقے الحمد نصیب ہوں گی اور جب میں ان کی سیرت میں نے پڑھی ہے مجھے واقعی ان سے بہت قلبی محبت ہے بہت قلبی محبت, بہت قلبی محبت, ہے, بہت زیادہ قلبی محبت ہے بہت ہی زیادہ قلبی محبت ہے بہت ہی زیادہ قلبی محبت ہے انہوں نے ایسا ساتھ دیا ہے اور تم دنیا بھر کی اس مسلمان خواتین ہماری اسلامی بہنوں کے لیے ایک رول ماڈل بنی ہیں رول ماڈل بنی ہیں ریلی really رول ماڈل بنی ہے کہ جو عورتیں مصیبت دا. میں پریشانی میں تنگ دستی میں اور غربت میں بیماری میں یا کچھ بھی ہلکی پھلکی ناچاکی ہو جائے اپنے شوہر کا ساتھ چھوڑ دیتی ہیں انہیں میری امی جان حضرت سید وطی قبر اللہ تعالیٰ عنا کی سیرت سبق حاصل کرنا چاہیے کسی حال میں بھی اپنے شوہر کو چھوڑنا نہیں چاہیے اور زندگی بھر وفا نبھانی چاہیے آپ کی ذات سے آپ کے شوہر کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے یہ بات صرف میری زبان کی نہیں ہے آپ قرآن کا حدیث کا صحابیات کا زندگیوں کا سہلیات کی زندگیوں کا, کا مطالعہ کر لیجئے انشاءاللہ اللہ ان کی زندگی اور میرے کلمات میں کوئی کو فرق نظر نہیں آئے گا ان شاء اللہ, اللہ حبیب اللہ تعالیٰ علی محمد امیر علیہ سنت نے جو مدنی گلدستہ میں اتنا فرمایا ہے آئیے وہ مدنی گلدستہ آپ کو دکھاتے ہیں اسٹارٹ لینا جی جی باغی آئیے تو <laughs> ماشاء اللہ السّلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ بتا آج رات کو مدنی چینل کو پورے آٹھ سال ہو جائیں گے الحمدللہ للہ دسویں شب رمضان مبارک کو مدری چینل شروع ہوا تھا اور آٹھ سال پورے ہونے کو آئے الحمدللہ مدنی چینل کے ناظرین آپ کو ہی مبارک ہو الحمد اللہ کے مدری چینل ایڈورٹائزمنٹ سے پاک میوزک سے پاک عورتوں کی نمائش سے پاک اور سو فیصدی شریعت کے مطابق ہمیں نیکی کی دعوت دیتا ہے گھروں میں جا جا کر یہ نماز کی دعوت دیتا ہے مدنی چینل یہ گویا ایک الیکٹرانک موبائل ڈر ہے مدنی چینل کے ناظرین آپ دیکھا کریں اور سچی بات یہ کہ مدنی چینل دیکھنے کی دعوت دینا یہ بھی نیکی کی دعوت اور سواب کا کام ہے بنگلہ میں اور انگلش میں دونوں چینل دنیا کے کئی ممالک میں دیکھا جا ہے اللہ کی رحمت اللہ تعالیٰ ہمارے مدنی چینل کو نظر بد سے بچا تو یہ دنیا بھر میں نیکی کی دعوت کی دھوئے بچاتا رہے اللہ کی رحمت سے مدنی چینل دیکھ کر نہ جانے کتنے غیر مسلم مسلمان ہو گئے اور نہ جانے کتنے لوگ راہ راست پر آ گئے اللہ کی رحمد اللہ نہ جانے کتنے شرابی شراب سے تعین ہو کر الحمدللہ جامِ جامع رسول شرابِ عشق رسول کے نشے میں مست ہو گئے الحمد نہ جانے کتنے جرائم پیشہ جرائم سے باز آئے کتنے ڈاکو کتنے چور چکے رائے راستہ آ کر الحمدللہ اب خود نیکی کی دعوت دینے والے بن گئے مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گر بہار مدنی چینل سے ہمیں کیوں والا ہاں ہو ن پیار پہ ہو رحمت سے خدا کی اور کرم سر کا غر مدنی انتجائے کہ مدنی چینل کے آٹھ سال پورے ہونے کی خوشی میں آپ کو دو رکانت شکرانے کی نفل آج رات ادا کرنے ان انشاءاللہ اللہ اچھا مجھے اور دعا بھی کریں کہ مدنی چینل اسی طرح پھلتا پھولتا اور مدنی بہاریں دنیا بھر میں لٹاتا رہے اور دونوں لڑکی کے دعوت کی دنیا میں چاہتا رہا چلو چینل کے لیے جو ساتھ سارکا اس دیگر خدا سرکار کا مدنی چینل سنسوں کی سائے امین سنت کا یہ بدنی گلدستہ آپ کے سوشل میڈیا کے فیس بک پیج پر بھی موجود ہے اپلوڈ کر دیا گیا ہے آپ بھی وہاں دیکھ بھی سکتے ہیں اور اسے اپنے جو آپ کے ممبرس ہیں ان کو آپ شیئر بھی کر سکتے ہیں یقیناً مدنی چینل کی دعوت کو جتنا عام کریں گے انشاءاللہ ثواب اسی کے اندر چلا جائے گا ماشاء اللہ یہ بڑا انسپریشنل قسم کا بہت پر تاثیر قسم کا کلام ہے جو مدنی چینل سے جو منسوخ ہے نا مدنی چینل کے لیے جو ساتھ دے اطار کا ذاتی دور پر میں نے بھی اس سے انسپریشن لی ہے یہ لکھا کیسے گیا اور کیا اس کا پس منظر ہے یہ مجھے جو یاد آتا ہے جی اگر میں غلطی نہیں کر رہا تو یہ اس وقت لکھا گیا جب مدنی چینل نہیں تھا اللہ مدنی چینل کے لیے کوششیں کر رہے تھے اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا مجھے اچھا. یاد پڑتا ہے ٹھیک ہے کہاں بیٹھ کر لکھا گیا کیسے لکھا گیا میں تھا ان پورے ماحول اللہ میں اللہ, اللہ اللہ اور یہ بھی شعر آتا تو یہ بھی شعر آتا تو مدنی چینل یہ بھی کرے گا مدنی چینل یہ بھی کرے گا تو ان دنوں مدنی چینل کی کوششیں تھیں مجھے یہ جی یاد پڑتا ہے اچھا مدنی چینل نہیں آیا تھا یعنی یہ وہ اور وہ خواب اور وہ تصورات تھے جو مطلب جو یعنی اس کے بنیاد رکھنے سے پہلے یا جب کوششیں ہو رہی تھیں تو یہ خواب دیکھے گئے تھے کہ یہ یہ جی کہ یہ کرے گا ہمارا مدنی چینل کا ہے یہ مدنی چینل کے اصول یہ کلام کلامی بیان کرتے ہیں مدنی چینل کرے گا کیا اس میں یہی ہوگا تو پھر یہ یہ نہیں ہوگا یہ جو نی ہمارے نی پہلے مشورے ہوتے تھے ما کہ مدنی چینل آئے گا تو کیا ہوگا کیسے ہوگا تو یہ سب تھا ہم میرا خیال ہے باتیں بھی چلتی رہیں گی جی کالس بھی لے لیں کچھ جی جی آج تو ناظرین کی کالس بھی ہوں گی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ کشمیر سری نگر حضرت بل سے عرض کر رہا ہوں نگرانی شورا کی بارگاہ میں کہ میں اور میری ماں پچھلے سات آٹھ سال سے مدنی چینل دیکھتے آ رہے ہیں حضرت مدنی چینل نے ہماری زندگی کو بدل دیا ہے میں ایک گنا گار تھا بدکار تھا لیکن مدنی چینل نے مجھے ایک ایسا انسان بنایا جو فلمیں ڈرامے دیکھتا تھا میں نے فلمیں بھی دیکھنی چھوڑی ڈرامے بھی دیکھنے چھوڑے اور میں گانے بازی بھی سنتا تھا ان سے بھی توبہ کی اور حضرت جو مجھے مدنی چینل نے دیا آج تک وہ مجھے کسی نے بھی نہیں دیا میری ماں اور میری دو بہنیں وہ بھی مدنی چینل دیکھ رہی ہے اور میں ایک دکاندار ہوں دن بھر مدنی چینل ہی چل رہی ہے اور میں نے بہت سارا علم دین مدنی چینل سے سیکھا ہے غسل کا فرائض نماز کے فرائض وضو کا طریقہ سب کچھ میں نے مدنی چینل پہ ہی سیکھا ہے اللہ تعالیٰ مدنی چنل کو دن دگنی رات چگنی ترکی عطا کرے آمی اور آمی نگرانی شرح کی بارگاہ میں عرض ہے کہ میرے لیے اور میری ماں کے لیے مغفرت کی دعا کیجیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ اللہ تعب اللہ تبارک آپ کی آپ کے والدہ کی ہم سب کی ساری امت کی مفرت ہو رہا محمد ایک چلے ویڈیو مدنی باہر بھی ہے مطلب بہری مدنی ماشاءاللہ سید محمد میں ہبڑی کرناٹک ہند کا رہنے والا ہوں میں آپ کو اپنی بات سناتا ہوں جب میں ڈپلوما سیری پڑھ رہا تھا اور کالج کا دور بھی تھا فلم باز بھی اور دوستوں کی بری صحبت میں ایسا کر دیا کہ ڈینسنگ کا ایک دم مجھ پر نشہ چل چکا تھا اور ڈینسنگ کرنا اسٹیج پروگرامس کرنا شادیوں میں ڈینسنگ کے ممداد کے لیے جانا اور بچوں کو کبھی کبھار ڈینسنگ کے لیے جا کر سکھانا یہ سب میرا ایک معمول بن گیا تھا یہاں تک کہ میں اس معاملے کی ڈینسنگ کے لیے خاص کر کے گانے بھی یاد کیا کرتا تھا اور ہوا یوں کہ میرے ان معاملات کی وجہ سے اور بہت سے معاملات کی وجہ سے کالج نے مجھے ایگزامس میں بٹھایا نسی بات سے پریشان ہو کر میں گھر آیا تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں کسے بتاؤں کس کے پاس جاؤں بس تھوڑی دیر بیٹھا تو ٹی وی کی طرف نظر گئی سوچا کہ کوئی فلم وغیرہ دیکھ لوں یا گانا وغیرہ سن لوں تو جیسے ہی ٹی وی آن کیا, تو بس میں سے ہی تھوڑی دیکھا کہ اس میں امیر سنت کچھ بیان کر رہے تھے تو ایک جملہ میرے کانوں پہ پڑا وہ جملہ یہ تھا کہ ہار ماننا اپنی جشنری سے نکال دو جب میں نے یہ بات سنا تو مزید توجہ میری مدنی چینل پر گئی اور میں غور سے سننے لگا باتیں مدنی چینل پر امیر سنت کی باتیں ہر بات میرے دل پہ لگتی چلی جا رہی تھی ایسا لگ رہا تھا کہ امیر سنت خود مجھے بیان کر رہے خاص کر کے میرے لیے بول رہے ہیں تو میں ایسے ہی سنتے گا وہ دن تھا جب میں نے مدنی چینل اتفاق سے چالو کیا اور آج یہ دن ہے کہ اس وقت سے الحمدللہ میں نے توبہ کی سچے دن سے توبہ کی کہ میں آج سے گانے بازی نہیں سنوں گا فلم ڈرامے نہیں دیکھوں گا اور الحمدللہ میں نے اسی وقت داڑی شریف کی نیت بھی کر لی اور اس کے دو دن بعد وہاں سے میں نے تربیتی کورس کے لیے ناگپور شہر آ گیا مجھے پتا چلا کہ ناگپور شہر میں قدیم تربیتی کورس ہونے والا ہے تو بس میں نے کچھ نہیں سوچا ایک دھن اور ہوگی کہ مجھے جانا ہے تو میں نے وہاں سے پہلی بار ایک سٹیٹ سے دوسرے سٹیٹ کا سفر اکیلے اختیار کیا وہاں سے ناگپور شہر آیا الحمدللہ میں نے مکمل دلچسپی کا مدنی تربیتی کورس کیا اور اس کے بعد سلسلہ جاری رہا مدنی انعامات اور مدنی قافلہ کورس بھی نیپال میں مکمل کیا اور اس کے بعد اب سات ماہ کے موجود ہوں مجنی اور مجنی کوس میں مدین ختم یہ شکرانے کے نوافل ادا کیے جا رہے ہیں مدین ہاں آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے اکبر بھائی اور وہ بھی آواز کم آ رہی تھی تو یہ آواز اونچی کر دیجیے گا آج تو مدنی چینل کے آٹھویں سال کے رائے آج دو کمپلین میں چلیں گے تو مزہ آئے گا یہ <laughs> اس وقت آپ مدنی چینل کی سکرین پر جو ہمارے سامنے تھی اور ابھی بند ہو گئی مدنی چینل کی سکرین پر آپ وہ مناظر دیکھ رہے ہوں گے اس کے شکرانے کے نوافل کے تو شکرانے کے نوافل کے جو نوافل ہیں میں تھوڑا اس پر ایک دو متنی پول ارض یہ کروں گا کہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی یہ سمجھے کہ بہت بڑی برکت ہے کہ ہم اپنے اس موقع پر شکر ادا کرنے کا ایک اپنا انداز ہے الحمدللہ لوگ اپنے کسی بھی مطلب کے سالانہ موقع پر یا خوشیوں کے موقع پر مختلف انداز اختیار کرتے ہیں جی بعض غفلت میں, میں, میں مبتلا ہو جاتے ہیں بعض دیا جی میں مبتلا ہو جاتے جی ہیں تو شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اور شکر ادا کرنے کے اپنے فضائل ہیں حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ جب تک چاہتا ہے اپنی نعمت سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا رہتا ہے اور جب اس کی ناشکری کی جاتی ہے تو اسی کو ان کے لیے عذاب بنا دیتا ہے اسی طرح مین المومنین حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم اہل ہمدان میں سے ایک شخص سے ارشاد فرمایا بے شک نعمت کا تعلق شکر کے ساتھ ہے اور شکر کا تعلق نعمتوں کی زیادتی کے ساتھ ہے یہ دونوں ایک دوسرے کو لازم ہیں پس اللہ کی طرف سے نعمتوں کی زیادتی اس وقت تک نہیں رکتی جب تک بندے کی طرف سے شکر نہ رک جائے تو آپ غور کیجئے کہ شکر ادا کرنا یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے جو چاہتا ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں رکے نہیں بلکہ نعمتوں میں برکت ہو نعمتوں میں زیادتی ہو نعمتوں میں اضافہ ہو اسے چاہیے کہ اپنے رب کا شکر ادا کرتا رہے اور یاد رکھیے شکر ادا کرنے کا جو طریقہ ہے یہ ناشکری والا نہیں ہوتا آپ گانے گا کر اچل اٹھ کر کے فلمیں ڈراموں کے ذریعے بے پردگی کے ذریعے اور مطلب کہ عورتوں کے نمائش کے ذریعے اور موسیقی کے ذریعے اور جن جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا اس کے پیارے رسول صلی اللہ, علی اللہ تعالیٰ علیہ ول وسلم نے منع کیا ان کاموں کو کر کر اگر کوئی کہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہوں تو یہ اس کی انتہائی درجے کی کم علمی ہے بلکہ اگر میں کہوں کہ جہالت ہے تو شاید آپ کو برا لگ جائے مگر یہ حقیقت تو یہ کہ یہ جہالت ہے کہ جس رب نے تمہیں نعمتیں دی جب اس رب شکر کا شکر ادا کرو گے تو کیا اس کی نافرمانی کے ذریعے کرو گے یعنی آنکھ اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے اور ہمارے علما فرماتے کہ آنکھ کا شکر ادا کرنا یہ ہے کہ ان آخوں سے اللہ کی نافرمانی نہ کرے کان اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اس کان کا شکر ادا کرنا یہ ہے اس نعمت کا کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی باتیں نہ سنیں زبان اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اس کا شکر گزاری یہ ہے کہ اس زبان سے اللہ تعالی کی, آ, کی, آ, کی نافرمانی والا کلام نہ کرے بات نہ کرے تو یوں مطلب کہ نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ اطاط و فرما برداری والا کام کرے ماشاءاللہ اللہ جیسے کہ اس دعوت اسلامی میں میں سمجھتا ہوں کہ شاید دنیا میں ہو سکتا ہے میں اگر مبالغہ نہیں کر رہا تو ہو سکتا ہے کہ اس دنیا میں لاکھوں لاکھوں اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں آج دو رقط نماز شکرانے کے ضرور ادا کریں گے اللہ لاکھوں اللہ اب غور کیجئے کہ یہ گویا کہ لاکھوں سور فاتیاں پڑی جائیں گی لاکھوں تصویرات ہوں گی اللہ لاکھوں سجدے ہوں گے ایک نماز ایک نماز کے اندر چار سجے تو ہوئے دو رقط نماز میں چار سجدے ہوں گے لاکھوں سجدے کریں گے اسلامی بھائی اسلامی بہنیں اور کتنا ہی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے گا اللہ تعالیٰ شکر ہے اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے اللہ تعالیٰ یہ ہوتا ہے ایک شکر کرنے کا ایک اپنا انداز اور یہ دعوت اسلامی اپنے اس میڈیم کے ذریعے اپنے اس میڈیا کے ذریعے دنیا بھر کے عاشقان رسول کو خواب کا تعلق میڈیا سے ہے یا کسی بھی طرح سے ہے خواب آپ اپنے ملک کی آزادی کا جشن منا رہے ہیں یا اپنی کسی بھی نعمت کا مطلب کہ خوشی کا جشن منا رہے ہیں خوشی کا جشن, منا خوشی کا جشن منانا ہے خوشی منانی ہے اس کا طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکرانے کے نوافر ادا کر, کر اس کو راضی کرنے کا ہو جو کہ دعوت اسلامی اپنے مدنی چینل کے آٹھ سال پورے ہونے پر یہ بتا رہی ہے کہ الحمد ہم یہاں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں اور اتنی بڑی تعداد میں رب کے اس رب کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یا اللہ ہم نے جو کچھ کیا ہے آج تک میں آپ کو یقین دلاتا ہوں ہم نے ہم اپنے رب کے حضور عرض کر رہے ہیں یا اللہ ہم نے تک جو کچھ بھی کیا ہے دنیا میں بلد بدری چینل کے حوالے سے جو کچھ اچھے سچے تاثرات ہو رہے ہوں مگر مولا جانتا ہے کہ ہم نے جو کام کیا ہے وہ کام اس کی رضا کے مطابق ہوا یا نہیں ہوا ہمیں اخلاص نصیب ہوا ہے یا نہیں ہوا ہم ابے جا کے شکار رہے یا نہیں رہے یہ تو ہمارا رب جانتا ہے اور یہ کوششیں وہ بے نیاس رب پروردگار دگار قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا یہ اس کی مشیت پر ہے یہ اس کی مرضی پر ہے کہ ہم تعریف سن کر پھول جائیں یا اس لمحے اس کی بارگاہ میں آجزی کریں ان کی ساری کریں کہ مولا کریم یہ تیرہ کروڑوں کرو میں کرو تو نے نعمت دی مگر حقیقت یہ ہے کہ ہم تیری اس نعمت کی اب تک قدر نہ کر سکے ہمیں ایسا مدنی چینل چلانے کی اور دعوت اسلامی کا مدنی کام کرنے کی توفیق عطا کر کہ جس کے ذریعے ہمیں تیری رضا اور تیری رضا کے ذریعے ہمیں بے حساب جنت نصیب ہو جائے آمین حضرت سعید عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بیت المقدس فتح کیا حضرت ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اپنی مین پوزیشن پر تھے اور جب چابی آپ کے سپرد کی گئی تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے جرنیل اپنے سپہ سالار سعین ابو عبیدہ بن جرا رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک طرف لے کر کہا اے ابو عبیدہ چلو اپنے رب کے حضور حاضر ہو کر آنسو رب کا شکر ادا کریں وہ کل ہمیں قیامت کے روز پوچھے گا تم کیا جواب دیں گے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو اللہ تبارک و تعالی جب ہمیں کوئی نعمت دے یہ نعمت دینا محد اس کا کرم اس کا فضل ہے ہماری کوئی اس میں کوئی ایسا ہم ایسا نہیں کہ ہم کو مطلب کہ بہت زیادہ وہ ہے نہیں یہ محض اس کا رحم ہوتا اس کا فضل ہوتا ہے اور وہ اگر ہمیں اس, اس نعمت کا شکر ادا کرنے کی بھی توفیق دیتا ہے تو یہ بھی محض اس کا کرم اور اس کا فضل ہے ہمارا اس میں کوئی کارنامہ کوئی کردار نہیں ہوا کرتا وہ قبول کر لے تو وہ رحمان ہے وہ رحیم ہے وہ کریم ہے وہ بے نیاز ہے وہ قبول نہ کرے تو اس کا دل ہے قبول کر لے اور ہمیں عجر عطا کر دے تو یہ اس کا فضل ہے ہم اس رب سے اس کے فضل کا سوال کرتے ہیں شکر ایک کرم جی. کا ادا ہو نہیں سکتا شکر ایک کرم جی. پہ فدا جانا ہوسن تم پہ فدا الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد مزید کالس اور تأثرات ہو تو چلائیے آپ چلاتے رہیں مدنی چینل کے ناظرین اس وقت ہم ایم سی آر میں موجود ہیں اور ہمارے ساتھ محمد جاوید اتاری جو کہ مدنی چینل میں ٹیکنیکلی ہیڈ ہے شروع میں جب یہ مدنی چینل انہوں نے جوائن کیا تھا تو کیا وہ اس گیٹ اپ میں تھے یا نہیں تھے یہ ان کے انشاءاللہ شاء آپ کو تاثرات سنائیں گے نہیں بھائی اس گیٹ اپ میں میں نہیں تھا میں جب یہاں آیا تھا تو رمضان کے ہی دن تھے رحمتوں برے دن ویسے میڈیا میں تھے لیکن یہاں آنے کے بعد پتا چلا کہ دنیا کے ساتھ دین بھی کوئی چیز ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہاں بھیجا دین کا کام کرنے کے لیے تو مجھے ایسا لگتا ہے میری اپنی ذاتی کیفیت یہ ہے کہ میں یہاں آیا نہیں ہوں مجھے یہاں بلایا گیا ہے جاوید بھائی آپ کو کتنے سال ہو گئے مدنی چینل میں کام کرتے ہیں الحمد للہ مدنی چینل کے اوائل سے ہی میں یہاں موجود ہوں جب ہمارا یہ چینل ایک چھوٹا سا چینل ہوا کرتا تھا ہمارا ایک ہی اسٹوڈیو ہوا کرتا تھا اور اب الحمدللہ ہم تقریباً دنیا بھر میں مدنی چینل کی دھویں مچا رہے ہیں اب ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو بتائیے نا کہ جب آپ نے جو داڑھی بھی چہرے پہ سجائی ہے اور ماشاءاللہ اللہ آپ کے سر پہ امام کا تاج بھی ہے تو یہ آپ نے مطلب کہ وہ یہاں کی یہ پالیسی ہے یا آپ کا دل نے خود تسلیم کیا کہ یہ ہونا چاہیے زہر میں جب میں یہاں آیا تھا تو پین شرٹ پینٹا تھا اور کلین شیف تھا تو یہاں آنے کے بعد بھی میں اتنی جلدی نہیں بدلا مجھے کچھ ٹائم لگا یہاں کو سمجھنے میں پہلے مجھے ایسا لگتا تھا شاید میں یہاں فٹ نہیں ہو پاؤں گا لیکن جیسے جیسے ہم مدنی ماحول کو دیکھتے رہے تو ہمیں پتہ چلا کہ واقعی یہ دین ہے اور یہ اسلام ہے اور ہمیں اسی میں رہنا ہے امیر اہل سنت کو دیکھا ان کی عادتوں کو دیکھا ان کی چیزوں کو دیکھا تو ہمیں محسوس ہوا کہ واقعی سادگی کیا ہوتی ہے اور اخلاص کیا ہوتا ہے بس اسی وجہ سے ہمارے اندر بھی چینجنگ آ گئی دیکھ دیکھ کے مدنی مذاکرے دیکھیں مدنی مذاکرے میں برکتیں دیکھیں لوگ کس طرح اسلام قبول کر رہے ہیں کس طرح دین میں داخل ہو رہے ہیں تو الحمدللہ پھر اس کے بعد میں نے داڑھی بھی رکھ لی اور سرسر امام کا تاج بھی سجا لیا تو یہ شروع میں جب آئے تھے تو ان کی تصویر کیا تھی ان کا ڈیٹ اپ کیا تھا دیکھیے مدنی چینل اردو ہے اور مدنی چینل इंग्लिश ہے اور پھر اب تو مدنی چینل بنگلہ آ چکا ہے تو اس کو آپ ٹیکنیکلی اعتبار سے کس طرح دیکھ رہے ہیں اور اس کو تو سب کے لیے الگ الگ ٹیکنیکلی معاملات ہوتے ہوں گے تو آپ ایک ہی ہو پورا ٹیم ورک ہوتا ہے ہم نے یہاں آنے کے بعد اپنی پوری ٹیم بنائی ہے اپنے اسلامی بھائیوں کو ٹرین کیا ہے اور کافی الحمد للہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے بھائی کافی ٹرین ہو چکے ہیں اور پورا ٹیم ورک ہے جس کو ہم لے کے چل رہے ہیں اس میں الحمد ہماری مجلس جو مدنی چینل کی ہماری مجلس ہے جو لوگ ہیں یہ سب ہمارے ساتھ بہت تعاون کرتے ہیں اور ایک ہمارا بہت اچھا دوستانہ ماحول ہے تو بہت مل جل کے ہم ایک رہتے ہیں تو یہ ہی ہمارا پورا ایک ٹیم ورک ہے جس نے ہمیں آج اس مقام پہ پہنچایا ہمارے جاوید بھائی شروع سے ہمارے ٹیکنیکل ہیڈ ہے اور ماشاءاللہ شروع سے ان کا ایک اچھا ساتھ رہا ہے الحمد میں بلد. یہ ضرور ارض کروں گا یہاں پر اپنے تمام مدنی چینل کے مدنی حملے کے لیے ایک بات میں ارس جی کروں جی جب شروع کیا تھا تو دو چار چھ اسلامی بھائیوں کے ساتھ شروع کیا تھا ہم نے مدنی چینل کا نظام بہت مختصر سے ایک لیول پہ شروع کیا تھا بلکہ حقیقت اگر میں عرض کروں کہ مدنی چینل یوں چلتے ہیں اس کا بھی ہمیں پتا نہیں تھا جو اکویپمنٹ بعد میں آتے گئے اور جو کچھ ہوتا گیا یہ تو سب ہمارے لیے نئی نئی چیزیں تھیں بس ہم ایک چل پڑے تھے بس سیدھی سی بات یہ ہے ایک ہمت دلانے والی شخصیت ہمارے ساتھ ہے نا کسی yani, کے ہاتھ نے ہم کو سہارا دے دیا ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ پیچیدہ تو بہت لمٹ دنیاوی لحاظ سے دنیا چینلز دو ہوتے ہیں دنیاوی لحاظ سے بھی چینل بڑے اداروں میں شمار ہوتے ہیں اور یعنی کتنے بڑے ادارے ہیں اس کی طرف جانا اور اس کی ہمت باندھنا یہ بھی جو ہے نا ایک ہمت والا ہی کام ہے اچھا خاصا ورنہ تو دیکھیں نا ہر انویسٹر بھی کود جائے اس میدان کے اندر تو یہ بند ہو جاتے میری معلومات ہے دنیا میں کئی چینل کھلے جی بند ہو گئے بند ہو گئے کھلتے ہیں تھوڑا سا چلتے ہیں بند ہو جاتے ہیں ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا دنیا بھر کی میں انفارمیشن آپ کو دے رہا ہوں اور ہمارا مدری چینل مطلب بند ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ افورڈ نہیں کر سکتے مین پاور کی کمی ہوتی ہے فائننس کی کمی ہوتی ہے بہت ساری کمیاں ہوتی ہیں تو یہ سارے خوف اور اندیشے نہیں تھے اس وقت میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں جی ہم جتنے بھی ساتھ کام کرنے والے اسلامی بھائی ہیں ہمارے ساتھ امیر سنت ایک ایسی شخصیت ہے ہمیں خوف نہیں آنے دیتے اللہ میں, اللہ میں اپنی محسوس ساتھ عرض کر رہا ہوں اللہ ان کا سایہ سلامت رکھے میں مدنی چینل کے مدنی عملے کے لیے عرض کر رہا تھا میں ہم اس مدنی چینل میں جو ہمارا مدنی عملہ ہے ان میں ایک تعداد کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ محض اس لیے نہیں آ رہے یا اس لیے نہیں بیٹھتے کہ ان کی یہاں پر جاب ہے یا سیلری ہے تو یہ بہت پریکٹیکل چیز ہے جو میں کر رہا ہوں یہ میرا آٹھ سال سے جو آ آبزرویشن آٹھ سال کی میری آبزرویشن ہے آٹھ سال کا تجربہ میں آپ سے مشاہدہ ہے کہ ایک تعداد کی میں بات کر رہا ہوں کہ جنہیں ہم دیکھتے ہیں جانتے ہیں کہ وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ مطلب سیلری کے لیے یا جاب کے لیے لیکن بس ایسا لگتا ہے کہ ان کو بھی ایک کوز مل گیا ہے hmm. ان کو بھی ایک ایسا پلیٹفارم مل گیا ہے کہ یار اس کے ذریعے روزگار تو مل ہی رہا ہے لیکن اس کے ذریعے ہم کو دین کا کام کر جائیں گے Allah. ہم کو سنتوں کی خدمت کر جائیں گے MashaAllah. اور ان میں ایک تعداد وہ ہے جو نہ کہتے ہیں کہ نہ دین دیکھتی ہے نہ رات دیکھتی ہے MashaAllah. نہ دین دیکھتی نہ رات دیکھتی ہے یہ بس کام کرتے ہیں یقیناً ہمارے یہاں اوور ٹائم کا بھی نظام ہے ہمارے ہاں اگر کوئی لیٹ ہو جائے یا کوئی اور اجارے کے مسائل ہو جائے تو ہمارے کٹوتی کا بھی نظام ہے ہاں ڈیڈکٹ بھی کی جاتی ہے اس کی سیلریوں سے اور پلس بھی کیا جاتا ہے اوور ٹائم کے نام پر لیکن میں جانتا ہوں ہمارے عجیبوں کو جو باوجود اس کے کہ یہ زیادہ ٹائم دیتے ہیں مگر یہ کبھی اوور ٹائم ہم سے چارج نہیں کرتے ماشاءاللہ کیونکہ وہ ہوتا ہے نا کہ اور واقعی دیکھیں سیلری لینا یہ تو کوئی گھوڑا گا سے اس کر لے گا تو کھائے گا کیا وہ ایک الگ چیز ہے لیکن جو یہ جو ڈیڈیکیشن ہے نا جی جی وہ بالکل ڈیوٹیڈ ہو کر کام کرنا اور ڈیڈیکیٹڈ لیول پر آ کر کام کرنا ایک وقف کی طرح کام کر لینا کہ میں وقف ہو گیا ہوں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک اچھی خاصی ہمارے اسلامی بھائی ہے جن کو دیکھا ہے اور ماشاءاللہ انہوں نے پایا ہے میں اب کورس کروں ان کی زندگیوں میں تبدیلی آئی ہیں ان, ان کے وجود میں تبدیلی آئی ہیں ان کی سوچوں میں تبدیلی آئی ہیں میں نہیں کہتا کہ ہر کوئی داڑھی اور امامے والے ہوگا جیسے ہمارے جاوید بھائی کو آپ نے دیکھا ان کی خصوص سے یہ سامنے آئی کہ انہوں نے داڑھی تو رکھی امامہ بھی سجا لیا تھوڑا ٹائم لگا ان کو آنے میں اور داڑھی بھی رکھی اور اماما بھی سجا لیا اور مطلب بہت بالکل یہ کسی حد تک کہہ سکتے ہیں کہ مدنی ہولیا میں آ گئی ہے ماشاء اللہ اور بکیا بھی جو ہے ان شاء اللہ کہ ضرور میں ارض کروں گا کہ جنہوں کی ابھی ظاہری ہولیاں نہیں بھی بدلانا ان میں کاداق کا دعوت اسلامی کہ اس مدنی چینل نے سوچ ضرور بدلی ہے الحمد ان کو احساس ضرور ہوا ہے کہ یار یہ مطلب مطلب صحیح اور غلط کی پہچان ہو جانا یہ کوئی چھوٹی چھوٹی, چھوٹی بات نہیں ہے چھوٹی بات نہیں ہوتی ہاں غلط کو غلط کہنے کی بھی کوئی ہمت ہوتی ہے یعنی غلط کو غلط بھی جو کہے گا نا وہ بھی ایک درجے میں صحیح کہلاتا رہے دیکھ غلط کو غلط تو کہہ رہا ہے صحیح کون چلائیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ میرا نام شافذ محمد فتح اللہ قادری اطاری ہے میں اکاڑا نمبر ون فور ایل پانچ مرلہ سکیم پنجاب سے بات کر رہا ہوں الحمدللہ للہ اللہ ازل کے کرم و فضل سے سرکار علیہ الصلاۃ اسلام کی نظر خاص سے ہمارے اس مدنی چینل کو آج آٹھ سال مکمل ہوئے اور میری طرف سے نگران شورا کو امیر اہل سنت کو اور تمام ذاکین شورا کو مدنی چینل کے ناظرین کو دونوں شہزادوں کو دل کی گہرائیوں سے مدنی چینل کی مبارک ہو اللہ عزوجل ہمارے اس مدنی چینل کو نظر بد سے محفوظ فرمائے اور اس کو دشمنوں کی میری نظروں سے بھی محفوظ فرمائے اس کا فیضان جاری و ساری رکھے اللہ عزوجل ہمارے امیر عالیہ سنت دامت برقاتم العالیہ کا سایہ ہم سب کے سروں پر تدیر قائم فرمائے ان کو صحت کے ساتھ لمبی عمر بال خیر عطا فرمائے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ جو کال کرنے کا مبارکباد دینے کا دعائیں دینے کا اللہ, آ, بہت بہت شکریہ ایک ہی میسج میں one, two, three, ایک دو تین کر کے آپ نے بھیجنے ہوتے ہیں مدنی چین کے ناظرین آپ کے لیے سوال تیاری ہے کاغذ قلم تیار ہم تیار میسج بھی تیار میسج بھی, بھی تیار بھی تیار کا جواب آتا ہوگا تو جی جی سوال جواب بھی جواب نہیں لکھے جی گا میسج میں لکھ کر یہ بھیج دیں گے جی پہلا سوال کیا خرگوش کا گوشت حلال ہے کیا خرگوش کا گوشت حلال ہے کیا خرگوش کا گوشت حلال ہے, گوشت حلال ہے؟ دوسرا سوال غیبت کرنے والا جہنم میں کس شکل میں بدل جائے گا غیبت کرنے والا جہنم میں کس شکل میں بدل جائے گا نیبت کرنے والا جہنم میں کس شکل میں بدل جائے گا تیسرا سوال سب سے پہلے صفا اور مروا پر چکر کس نے لگائے سب سے پہلے صفا اور مروا پر چکر کس نے لگائے سب سے پہلے صفا و مروا پر چکر چکر کس نے لگائے یہ تین سوالات کے جوابات آپ کے سامنے فون نمبر بھی ہے اسکرین پر ان کے جوابات آپ ہمیں ایک ہی میسج کے ذریعے بھیج سکتے ہیں الحبیب اللہ سلو البیب مدنی چینل کے ناظرین مدنی چینل کے آٹھ سال پورے ہونے پر ہم نے مزید الحمدللہ للہ آپ کے لیے مدنی گلدستے تیار کر کے رکھے ہیں تاثرات بھی ہیں مدنی چینل جو جو تبدیلیاں لا, لا چکا ہے ان میں سے جو جو ہمیں میسر آئے تاثرات اور ویڈیو ہوں یا سوری ہوں یا صوتی ہوں وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں آئیے مزید دیکھتے ہیں السلام علیکم و اللہ علی وبرکاتہ I accepted Islam around two years ago and was introduced to Dawit Islami where I became a regular attendee to the weekly Ishtamahs. This led to me then travelling in Madhuni Qaflis where I learned so much about the Deem I then began watching the Madhuni Channel but could not understand it because of the language. Since English transmission I have watched the Madhuni Channel daily. I now understand what Bapa Jahan and the granny is saying and the programs about Deen and, Mo and Salah have been very beneficial to, for me. What I can say to new brothers out there coming into the Deen, watch Mudani Channel. Mudani Channel will assist you. There is no other organization other than Dawit Islami and the Mudani Channel is there for you. It is your channel. and he will assist you in developing your deen and strengthening your email. May Allah Azoglu bless Madani Channel and in the Gran Ishaura and Bapajal. As a Revert, I feel that there is no other organization out there other than Darat Islami to assist with a Revert or New Brother to Islam with their deen and learning how to do their Huzul, their Salah the basic etiquette of how one approaches the masjid and inter uh, interacts with fellow Muslims there there is no other organization in the world like Dawit Islami and I am so proud to be a part of it Sallu ala al Habib, Sallallahu alayhi wa sallam We are the people who say English, they are starting ان شاء اللہ ایک تعداد ہے جو ساؤتھ افریقہ میں یو کے میں ان کے تاثرات ہمیں بہت ملے بلکہ بنگلہ دیش کے اسنا بھائیوں کے تأثرات ملے کچھ بنگلہ دیش کے اسنائی بھائیوں کے بھی تاثرات چلا دیجیے گا کہ جب ان کو چینل ملا انگریزی والے تو کہہ رہے تھے کہ میں نونی چینل دیکھتا تھا لیکن مجھے سمجھ بھی نہیں آ تھا لینگویج کی وجہ سے اور پھر جب یعنی کہ میں نے جب انگلش میں ٹرانسمیشن شروع ہوئی تو پھر جو اس سے مجھے پھر جو اپنے ایکسپیرینس شیئر کر رہے تھے کہ جو مجھے آداب سیکھنے کو ملے دین اور وہ سیکھنے کو ملا اور بتا بھی رہے تھے کہ یہ ایمان کی مضبوطی کا امال کی مضبوطی کا سبب بنے گا اور ایش ڈاول ساحول والی جیسی, جیسی کوئی تنظیم نہیں ہے انہوں نے نہیں پائی نہیں ماشاءاللہ اللہ میری ان سے ملاقات ہوئی تھی یو پے میں اگر ہمارے فیضان مدینہ کہ اسلام بھائی بھی اگر ہمارے ساتھ ہیں تو ان کی بھی زیارت کرواتے رہیے مقامات پہ اسلام بھائی جمع اگر ان کی بھی ہمیں زیارت ہوتی رہے تو اچھا ہے ان سے بھی کچھ مدنی پھولوں کا تبادلہ ہوتا رہے گا انشاءاللہ انشاء علی اللہ علیہ حبیب تو محمد محمد محمد محمد یہ بنگلہ زبان کے بھی ہمارے پاس ماشاءاللہ اللہ بھائیوں کے تأثرات موجود ہیں انگلش والوں, والوں کے بھی تأثرات موجود ہیں اردو والوں کے بھی تأثرات موجود ہیں وقت اتنا ہے ہی نہیں کہ ہم سارے تأثر چلائیں لیکن کچھ اب بھی چلیں گے مدی مذاکرے میں چلیں گے رات کی جو شہری کی نشریات ہے اس میں چلیں گے پھر ان تبارک و یہ ہمارے پورا دن ہے دس رمضان اچھا کا آگے بھی چلیں گے ہم چلاتے رہیں گے اس پہ ایسا نہیں ہے کہ وہ دس رمضان ختم ہو گئی تو یہ تاثر ختم ہو گئے نہیں مدنی چینل کے دس سال یہ اس رمضان آٹھ سال اس رمضان میں پورے ہوئے ہیں یہ رمضان کے مختلف روزوں میں تاثر چلتے رہیں گے آپ بھی اگر مدنی چینل آپ کی زندگی میں بھی کوئی مدنی انقلاب لایا ہے تو آپ بھی ہمیں اپنے جذبات اور تاثرات واٹس اپ کر سکتے ہیں آپ ہمیں آڈیو بھیج سکتے ہیں اپنی ویڈیو بھی بھیج سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے بھی ہم چلانے کی کوشش کریں گے سلو الحبیب صلو صلو اللہ سل تعالی تعالی تعالی محمد عرم عرم مزید چلائیے اللہ تعالی تاریخ لوڈیم پیٹوریا ساؤتھ افریقہ میں نے میرے گھر میں مدنی چینل لگایا ہے تب سے میرے گھر میں مدنی ماحول بننا شروع ہو گیا ہے اور میرے اندر بھی مدنی چینل سے بہت فوائد ہوئے ہیں پہلے میں نماز نہیں پڑھتا تھا مدنی چینل دیکھ کر باپا کے مجا دیکھ کر باپا کی رقبت دلانے سے ابھی میں نمازیں پڑھتا ہوں قرآن بھی صحیح سے پڑھنا سیکھ رہا ہوں اور مدنی چینل میں بہت مسئلے مسائل سیکھنے ملتے ہیں مدنی چینل کے پہلے ہمارے گھر میں مدنی ماحول نہیں تھا جب مدنی چینل جب سے ہمارے گھر میں لگا ہے گھر میں مدنی ماحول ہو گیا ہے اس مدنی ماحول کی برکت سے اب میرے گھر والے بھی مدنی برکھا پہنتے ہیں اور وہ بھی دین کا کام کر رہے ہیں اللہ مدنی چینل کو دین دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرمائے سبحان اللہ ماشاءاللہ یہ ہمارے ساؤتھ افریقہ کے اسلام بھائی ہیں. ان سے بھی ملاقات رہتی ہے بڑے ماشاء اللہ یہ ان پر رنگ چڑھا ہے اللہ تعالیٰ مدنی چینل کو نظر بس سے بچائے مدنی چینل کی لائے شیر ہی بتاتا ہے مدنی چینل لائے گا لائے گا لائے گا, لائے گا تو یہ اس وقت مجھے جب بہت زیادہ یاد آ رہا ہے کہ اس کو مدنی چینل مدنی چینل نہیں ہے تو اس سے پہلے اس سے پہلے کا یہ کلام ہے ہاں یہ پورا تھا کہ مدنی چینل یہ بھی کرے گا بجلد بجلد بجلد بجلد یہ, یہ بھی کرے مجلد گا کفر کے ایواں میں مولا ڈال دیئے اللہ واقعی ایسا ہوا ہے کہ مدنی چینل دیکھ کر کئی غیر مسلم مسلمان ہو الحمد للہ ہمارے پاس ایسے بھی تأثرات امید آ جائیں گے یا ہیں ہوں گے جو غیر مسلم تھے اور مدنی چینل دیکھ کر مسلمان ہو گئے الحمدللہ تو یہ مدنی چینل کی باہر ہیں اب یہ بنگلور ہند میں جو عملی کابینہ کے جاشی کا نسول دیکھ رہے ہیں یہ بھی مدنی چینل کی باہر ہیں الحمد یہ مدنی چینل کی مجھے یہ یاد پڑتا ہے چینل سے پہلے لکھنا شروع ہوئے اور جب ریڈ ہوئے تو چینل شروع ہو چکے یوں نا ایسا تھا ماشاءاللہ اچھا یہ جو انگلش ایکسپیرینس جو ٹرانسمیشن کا ہوا ہے بنگلہ ٹرانسمیشن کا جو سلسلہ شروع ہوا الحمد للہ برکت ہے بڑھتا ہی جا رہا ہے اور ان شاء اللہ اللہ نے چاہا اللہ وہ دن بھی دکھلایا گا اور زبانوں میں بھی ہوگا تو اس کا کچھ ایکسپیرینس آپ شیئر کرنا چاہیں مد نہیں چل رہا ہے اصل میں مطلب ہم جب میں جب افریقہ جانا ہوا جی جی یو کے جانا ہوا بعض ممالک नहीं समझ रहे ٹھیک جو نئی جنریشن ہے آنے والی نئی جنریشن بھی ہے اور یوں سمجھے کہ آپ 35 سے نیچے آ جائیں اچھا پینتیس سال اور اس سے نیچے اگر آ جائیں گے تو ہم کو ایک بڑی تعداد ملے گی کہ جو اتنی اردو اب نہیں سمجھ رہی اور جو سمجھ رہے ہیں وہ ہماری ہر وڈ نہیں سمجھ پا رہے دقت ہوتی ہے بہت دقت ہو رہی ہے اور ٹوٹی فوٹی یہ سبھی ساؤتھ افریقہ کے ٹوٹی فوٹی سے ایک اردو تھی لگ رہا تھا کہ ہاں یہ تو بول رہے ہاں تو یہ نئی اردو ان کو سمجھ میں آ رہی ہوتی تو اب وہ مدنی جگہ دیکھتے تو تھے لیکن ڈیفینیٹلی جب ایک بار سمجھ میں ہی نہیں آئے گی تو وہ اتنا قبول کریں گے تو یہ ہمیں بہت ڈیمانڈ تھی کہ ہمیں انگلش انگلش انگلش انگلش تو ہم ٹوٹل لاتے تھے پھر چلے جاتے تھے لاتے تھے پھر چلے جاتے تھے پھر یہ زین بنا کے یار فل فلش انگلش والوں کو انگلش دے دیا جائے یہی جب ہم بنگلہ دیش کی معاملہ دیکھا تو پتہ چلا بنگلہ دیش کی ایک تعداد کو اردو کچھ نہ کچھ وہ سمجھ بھی لیتے ہیں کچھ نہ کچھ بول لیتے ہیں ٹھیک ہے لیکن وہاں پر بنگلہ زبان کو بہت زیادہ مطلب کہ امپورٹینس بھی ہے اور ایک تعداد ہے جو بنگلہ کے علاوہ کوئی زبان نہیں سمجھتی اچھا بنگلہ ہمارے بنگلہ دیشی جو اسلامی بھائی ہیں یہ مطلب کروڑوں کی تعداد میں کہتے ہیں جتنے بنگلہ دیش میں سے زیادہ اتنے تقریباً باہر بھی ہیں بنگلہ دیشی کو پاپولشن بیس کروڑ کے آس پاس بتائی جاتی ہے جو تو یوں وہاں بھی ہم نے ہم ڈبنگ پر گئے ٹھیک ہے اردو انگلش اور بنگلہ یہ ڈبنگ پر گئے اور ڈبنگ پر آج بھی ہمیں اور ہم نے بہت زیادہ کوشش کی ہے کہ اظہار کے بہت سارے ایسے مبلک ہیں جن کے یہ بیانات سننا دیکھنا پسند کرتے ہیں لیکن ان کی لینگویج نہیں ہے وہ تو یو ڈبنگ تو ماشاءاللہ ہمیں جو ریسپانس ملا ہے وہ الحمد للہ ماشاء اللہ آئیے ایک اور تأثرات آپ کو دکھاتے ہیں میرا نام راجا زاہد نواز ہے यूके का کا ایک ٹاؤن ہے بولسل ویسٹ में میں اس میں میں عمر گزری میری یہاں کی پیدائش یہاں میری اپ رنگنگ ہے اور اس کے علاوہ کم و پیش میں چھ سال یہاں میں میجسٹریٹ رہ چکا ہوں برمنگم کے علاقے میں میرے لیے سعادت ہے کہ میں آج چند کالمات دعوت اسلامی کے چینل کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی ملت اسلامیہ پہ کوئی مشکل وقت آیا تو اس وقت علمائے حق نے دین اسلام کو اسی بنیادوں کے ساتھ پیش کیا جو دین کی اثر تھی آج ہم دیکھتے ہیں کہ عالم اسلام کو طرح طرح کے چیلنجز کا سامنا ہے مادیت کے چیلنجز ہیں نفسانیت کے چیلنجز ہیں بادقیدگی کے چیلنجز ہیں اس دور میں مدنی چینل کی اف... افادیت جو ہے وہ اتنی ناگزیر ہے کہ انسان اس کو بیان بھی نہیں کر سکتا اس دور میں مدنی چینل ایک قبلہ نما کی حیثیت ادا کر رہا ہے جیسے ایک کمپاس ہم رکھتے ہیں اور امیڈیٹلی وہ اپنی سمت متعین کر لیتا ہے مدنی چینل وہ چینل ہے جو اس وقت امت مسلمہ کو یہ فکر اور یہ دعوت دے رہی ہے کہ امت مسلمہ ہر سمت کو چھوڑ کر اپنی ساری سمتیں مدینے کی طرف کر لے میں <تصفح> نے بھی ہمدی تعالیٰ اس چینل کو بڑے قریب سے دیکھا دفتر کے اوقات سے فارغ ہو کر گھر جب آتا ہوں تو مدنی چینل کو دیکھتا ہوں اس کے مذاکرات اس کی ڈبیٹس اس کے جو لیکچرز ہیں تو ان کے اندر ایسی نالج انسان کو ملتا ہے کہ کتاب پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی ایک ایک پروگرام خود ایک کتاب کی حیثیت رکھتا ہے دعوت اسلامی کا جو چینل ہے اس سے بھی ہم تالا گھر بیٹھے بیٹھے وہ غذا جو ہے روح کی وہ ملتی ہے یہ نہیں کہ انسان دنیا سے کٹ جاتا ہے بلکہ جو کام کرتا ہے اس کی نیت بدل جاتی ہے کہ یہ کام میں اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے کر رہا ہوں یہ تبدیلی میں اپنے آپ میں بھی محسوس کرتا ہوں بھی حمدی تعالیٰ جس دن کا ہم نے مدنی چینل کو دیکھنا شروع کیا دین اسلام کے حوالے سے جو بھی سوال ذہن میں آتا ہے یا کوئی سوال بائیں سے اس درارے غیر میں بیٹھ کے کوئی کرتا ہے ہم دِی طالا اس کا جواب جو ہے ہمیں بڑے ٹائملی انداز میں اور اچھے احسن انداز میں مدنی چینل سے مل جاتا ہے میں فخر محسوس کرتا ہوں کہ جب لوگوں کا ایک تاثر ہے کہ مدنی چینل کے جو لوگ ہیں یا مدنی تحریک سے جو لوگ و ہیں وہ صرف مسجدوں کے اندر بند ہے یہ ہرگز بات نہیں ہے میں دفتروں میں دیکھتا ہوں یہاں کے برطانیہ کے دفتروں میں ایسے حضرات کو جانتا ہوں کا تعلق مدنی چینل سے ہے اور اس عظیم تحریک کے ساتھ ہے ان کا اس में میں ایک بڑا اہم رول بھی ہے اور میں فخر محسوس کرتا ہوں ان کو دیکھ کر اپنے اس مدنی لباس کے اندر کہ وہ خوشی کے ساتھ اس لباس میں بھی رہتے ہیں اور اپنا اہم کردار جو ہے اس سوسائٹی میں ادا کرتے ہیں آہ وہ آہ ہاتھ کار وال دل یار والا جو ہاتھ ہے وہ روزگار کی طرف محنت بھی کرتے ہیں اور دل ان کا یاد اللہ میں اور اللہ کے رسول کے ذکر میں وہ مصروف رہتے ہیں یہ سب سے نمایاں پہلو ہے مدنی چینل دیکھنے کا اور اس تحریک کے فیضان کا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ, اللہ. اللہ تبارک و تعالی ان کے بھلے جذبات جو جو انہوں نے شریعت کے دائرے میں لے کر بیان کیے ہیں اللہ تعالیٰ سے قبول فرمائے اور واقعی مدنی چینل نے اسپیشلی یو کے میں بھی بڑا اپنا اثر قائم کیا ہے ماشاء اللہ امیر السنت کی اب ہم زیادہ کر رہے ہیں اور آپ نے بھی مدنی مذاکرے کی تیاری شروع کی ہوئی آج آجام ہماری امی جان ام المومنین خطیت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی عرس مبارک ہے اور مدنی چینل کے آٹھ سالی پورے ہو رہے ہیں اس کا بھی ایک اظہار امیر سنت کے لباس سے ہو رہا ہے, ہو رہا رہا ہو رہا رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی نظر بس سے بچائے اللہ کچھ اللہ. دیر عمیر. پہلے آپ نے ہمارے بہت پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی ہمارے حاجی علی رضا اختاری کے شہزادے کی بھی زیارت کی ہوگی جو ماشاءاللہ سب سب امام ملبوس بڑے پیارے پیارے بہت ہی ही انداز میں ان کی زیارت کروائی گئی مدی چینل کی स्क्रीन پہ یہ देखिए ماشاء पहले پہلے بھی یہ قدموں میں تھے آج بھی قدموں میں یہ اچھی بات ہے یہ اچھی بات ہے ہاں یہ آ کر یہ بس سو جاتے ہیں یہ ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ ان کو نظر بس سے بچائے سنو الحبیب صلو اللہ سنو الحبیب اللہ تعالی علی محمد. جی کال کیا دو چلائیے رحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ میرا نام مریم है ہے میں باول مدینہ से سے بات کر رہی ہوں پیارے باپا کو اور آپ کو مدنی چینل کی سالگرہ بہت مبارک ہو اللہ مدنی چینل کو آباز رکھے عام خیر مبارک آپ کو مبارک جی دکھائیے آٹھ سال آ, ہو گئے ہیں مدنی چینل کو تو اس, آ, اس موقع پر میں اپنی دلی گہرائی عقیدت اور پیار و محبت اور احترام کے ساتھ حضرت مولانا محمد ریاض قادری اللہ تعالیٰ ان کا سایہ جو ہے وہ تعدیر ہمارے سروں کے اوپر قائم رکھے اور وہ دو ساری کی ساری ٹیم جو ہے ان کو ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ مسجد فضد تیز ترق گامزن منزل ما دور ڈیس ہماری منزل جو ہے اس کی طرف یہ بڑھ رہے ہیں تو بی کارواں اور بورا کارواں جو ہے وہ مبارکباد کا مستحق ماشاءاللہ سلی حبیب صلی اللہ تعالیب بہت, بہت سارے تاثرات اور بہت سارے مدنی انقلاب والے بھی ویڈیوز اور تاثرات ہمارے پاس موجود ہیں اب چلاتے رہیں گے دکھاتے رہیں گے ماشاءاللہ اللہ ہمارے فیضان مدینہ کے عشیقان رسول بھی دیکھتے رہیں گے سنتے رہیں گے یہاں بھی ایسے کئی اسلام بھائی ہوں گے جو شاید مدنی چینل پر سن کر اتقاف کے لیے آئے ہوئے ہوں گے بھائی ذرا اسکرین دکھائیے پوری ہمارے عالمی مدینہ کا فیضان مدینہ ایسے ایسے اسلامی بھائی جو فیضان مدینہ میں اتقاف کے لیے آئے ہیں اور وہ مدنی چینل کے ذریعے جنہوں نے دعوت سنی ہے کہ مدنی چینل چاہے وہ کسی بھی ممالک سے نے الصنت کے ذریعے سنی ہو آپ نے مدنی چینل کے ذریعے دعوت سنی کہ اتقاف ہو رہا ہے اور مدنی چینل کے ذریعے دعوت سن کر آپ اتقاف کے لیے آ ہوں اگر ایسے کو آشکا نے رسول ہوں تو وہ آدھ اٹھا دیں دکھائیے گا دورا ہاتھ اٹھا کے رکھیے یہ دیکھیے مطلب ایک بہت بڑی تعداد ہے اللہ اللہ اللہ یہ بڑی تعداد ہے جو مدنی چینل کے ذریعے جنہیں پورے ماں ارتکاف کی دعوت پہنچی اور یہ اتکاف کی دعوت پورے ماں کی سن کر یہ یہاں عالمی مدی مرک فضان مدینہ میں پہنچ گئے اب ہو سکتا ہے اس کے بعد انہوں نے ذمہ دار یا مبلکن سے رابطے کیے ہوں لیکن یہ بھی ایک مدنی چینل کی مدنی بہار ہے کہ یہ گھر گھر جا کر فرد فرد کے پاس جا کر نیکی کی دعوت دے رہا ہے کل چلائیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ میرا نگرانی شروع سے یہ سوال ہے کہ ہمارا جو اردو کا مدنی چینل ہے اب انگلش اور بنگلہ میں بھی آ چکا ہے تو اس کے کتنے اخراجات ہوتے ہیں اور اس کے اخراجات اگر کوئی دینا چاہے تو اس کے لیے کیا کیا طریقہ کار ہے اس کے بارے میں بھی کچھ ارفتشات فرما دیجیے جزاک اللہ فی آمین و اب ابھی اخراجات الگ سے تو انگلش اور بنگلہ کے میرے پاس اس کا کوئی بریک اپ یا اس کی متعلق اتنی معلومات نہیں ہے لیکن کل پرسوں یا انہی دنوں کی بات ہے یہاں اشفاق بھائی اور عبد بھائی بیٹھے تھے شہری کا جو نشریہ چلاتی رحمت و برے لمحات اس میں غالباً شاید اشفاق بھائی نے کہا تھا کہ روزانہ کے سترہ لاکھ کا کوئی شاید مجھے یاد پڑتا فیگر تھا کہ روزانہ کے سترہ لاکھ روپے کی ون ملین یہ مدنی چینل کے روزانہ کے یومیہ اخراجات ہیں 1.7 ملین ملین کے یہ اخراجات ہیں تو یہ ہے اب اس میں بنگلہ یا انگلش کی الگ کم میرے علم میں نہیں ہے فون بینک وغیرہ کا اکاؤنٹ نمبر آپ کے سامنے مدنی چینل کی اسکرین پر ہیں آپ بالکل دعوت اسلامی کے مدنی چینل کے ساتھ اپنا مالی تعاون جاری رکھیں دعوت اسلامی کے ساتھ مالی تعاون جاری رکھیں اور یہ مالی تعاون انشاءاللہ شاء آپ کو بھی دنیا آخرت کی بھلائیاں دلائے گا آپ کے سامنے مدنی چینل ایڈورٹائزمنٹ کا کوئی یہاں ہم نے نظام نہیں رکھا ایڈورٹائزمنٹ تو نہیں ہے آپ ہی کے مدنی اطیاط سے مدنی چینل الحمدللہ چل رہا ہے اور اللہ نے چاہ تو چلتا رہے گا الحبیب اللہ علیہ الحمد الحمدللہ ہمارے پاس مزید مدنی چینل کے حوالے سے اسلامی بھائیوں کے تاثرات ہیں وہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں اور پھر آپ کو روزانہ ہم متقفین کے بھی تاثرات و جذبات دکھاتے ہیں ان کی کیا کیفیات ہیں آئیے پہلے مدنی چینل کے حوالے سے کچھ تاثرات دیکھتے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ شاء کے جو تاثرات ہیں وہ بھی سنیں گے اور دیکھیں گے صلوا للحبيب صلى الله تعالى إلى محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا اسمي محمد الطاري في زلطان طمام وبرك لكم يا سيد الكريم أنا لقناة المجلين لقد كنت لقناة صلى الله عليه وسلم وبرك لكم لقناة المجلين ان کا محمد خالد اطاری الوشی ہے یہ سلطنت عمان سے آپ کی مرگر میں حاضر ہیں اور انہوں نے مبارک دی ہے مدنی چینل کے آٹھ سال پورے ہونے پر اور مبارک دی ہے کہ اوبے ٹرین پر مدنی چینل آنا شروع ہو چکا ہے اس کے لیے بہت یہ شکر گزار ہیں تعالی اللہ محمد <تصفح> <اللہ علیہ وسلم تصفح> سے ملنے والی آپ نے بات دیکھی اللہ تعالی ان کو بھی جزا خیر عطا فرمائے آگے بڑھے <تصفح> سلامت بندوں کو تو کام ہو ہی ہو رہا ہے یہاں بیرے گونگے اسلامی بھائی خصوصی اسلامی بھائی جن کو ہم اسلام میں کہتے ہیں ان وہ بھی ماشاء اللہ یہاں پر بہت کچھ سیکھ رہے ہیں اور سیکھ کے جا رہے ہیں سے مدنی مذاکرے کے اندر شرکت کر رہے ہیں حاجی عمران تعلی صاحب کے بیان کے اندر شرکت کرتے ہیں داڑھی نہیں ہوتی ان کی داڑھی آ جاتی ہے ماشاءاللہ امامہ نہیں ہوتا اماما آ جاتا ہے میں ویسٹ افریقہ سے آیا ہوں گانا سے صرف ہمیں یہی پتہ تھا کہ نماز ہے روزہ ہے اور قرآن پاک ہے ہماری سنتیں ہماری زندگی میں نہیں تھی اب یہاں آنے کے بعد میں نے چھوٹی چھوٹی سنتوں پر عمل کرنا شروع کرا اس سے مجھے فیض ملا ہے میرے ماشاءاللہ کاروبار میں بھی اضافہ ہوا ہے میری لائف ہی ایک دم چینج ہو گئی احتکاس تو میں نہیں آیا باہر یہاں پہ مدنی ماحول دیکھنے آیا ہوں اور ماحول دیکھا مجھے بہت پسند آیا بس یہ سمجھ لیں کہ جیسے مدنی ماحول دیکھا تو ایسا لگا کہ چھوڑ کر دنیا کی جلدی چل نے چلتے انسان کے اندر ایک وش پیدا ہو جاتا ہے یہاں پہ آ کے صرف اور صرف نبی پاک کی باتیں رود پاک اور دنیا سے ایک ہٹ جاتا ہے بندہ اور ایک اچھا انسان اچھا معاشرہ کریٹ کرنا یہ سب بندہ بندے کے اندر آ جاتا ہے جو میں سچ بتاؤں تو میں جب مذاکرہ سنتا ہوں اور لوگوں کو دیکھتا ہوں مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہاں پہ صرف اور صرف نبی پاک کے عاشق بیٹھے ہوئے ہیں اور میں نے गेन گین کیا اس میں, میں میں نے بہت منع گئی دل چاہتا ہے کہ اب سب کو نہ چھوڑ دوں تو جب میں ایک انفرادی طور پہ ایسا سوچتا ہوں میرے خیال سے یہاں پہ جو بھی آئیں گے تو وہ یہی سوچیں گے کلین چیپ ہوا کرتا تھا آج دیکھا میرے سنت کی برکت سے کفری اکلامات کے بارے میں جاننے کو ملتا جو ہمیں پتہ نہیں تھا جو بات پہلے نہیں سمجھ میں آئی وہ جب مدنی مذاکرات سے سوالوں جو آپ سنتے ہیں ان کو سمجھ آتی ہے کوئی داڑھی مبارک کی نیت کر رہا ہے کوئی مدنی قافلے کی نیت کر رہا ہے کوئی قرآن پاک پڑھنے کی نیت کر رہا ہے کوئی امامہ شریف کی نیت کر رہا ہے یہاں پر بابا جو درد دے رہے ہیں ماشاءاللہ اللہ بہت آگے جنریشن جو ہے ان کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے یہ جاسامی خصوصیت ہے کہ جو اس ماؤ سے بازتا ہوا وہ ایسے رنگ میں رنگ جاتے ہیں نا کہ یہ بھی پتا نہیں چلتا کہ ان میں امیر کون ہے اور غریب کون ہے یہاں ہم جب کھانے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں نا تو پانچ چھ سلامی بھائی ایک ہی برتن میں بیٹھ کر کھاتے ہیں اور کسی کو تھوڑا سا بھی ٹچ ہو جاتا ہے سوری پلیز بھائی کتنا پیارا ماحول ہے جب یہاں پہ آتی ہیں تو واقعی پتا لگتا ہے کہ رمضان رحمتوں کا مہینہ ہے کانپور کٹورا سے یہاں پر تیس دن کے لیے آئے ہیں جب بھی پہلے روزہ رکھتا تھا نا تو دو تین دن کے بعد بیمار ہو جاتا تھا وہ گھر میں روزہ رکھتے وہ بتاتے تھے چاہتے کہ कि आप کھائیں کہ آپ سارا دن روزے نے کھایا تو اس کے وقت زیادہ کھاتا تھا جب شہری کا وقت آتا تھا اسی وقت بھی کہتے تھے زیادہ کھائیں کہ آپ نے سارا دن پوکھا رہنا پیاسا رہنا تو الحمدللہ للہ یہاں پر امیر علیہ دامت برکات مالیا ترغیب دلاتے ہیں کہ کم کھایا کرے تو الحمدللہ للہ میں یہاں پر آ کے کم کھاتا ہوں تو الحمدللہ طبیعت بھی صحیح ہے اور سیاحت کو بھی اچھا پا رہا ہوں شروع کا ایک بیان تھا لوگ کیا کہیں گے اسی سے متاثر ہوا ہوں میں سوت کا اتنا بڑا محل کھڑا کر دیا کہہ رہے سوت سے جان چھڑاؤ تھوڑا گریب ہو جاؤ لوگ کیا کہیں گے میں اپنا اسٹیٹس نیچے لیاؤں لوگ کیا کہیں گے میں سوکھی روٹی گاؤں لوگ کیا کہیں گے ہر تم آواز ہے لوگ کیا کہیں گے ارے لوگ کیا کہیں گے اللہ کے یہ جو مقدس فریشے میرے ساتھ ہے کا جو میرے افال کو میرے اعمال کو لکھ رہے ہیں。میں جو کر رہا ہوں لکھ رہے ہیں میں جو بول رہا ہوں لکھ رہے ہیں میں جو لکھ رہا ہوں وہ لکھ رہے, ہیں، میں, لکھ لکھ رہے ہیں، میں اچھا کر رہا ہوں برا کر رہا ہوں لکھا جا رہا ہے اور یہ لکھا ہوا رب تبارک کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا اس وقت میرے جرموں کی اتنی بڑی فہرست جب رب کی وارکا میں پیش کی جائے گی اس وقت میرے بارے میں کیا چارج شیٹ ہوتی ہے کیا جرم پر کیا سزا دی جاتی ہے اس کا خوف نہیں ہے یہ مسلمان کیوں نہیں سوچتا کہ میرے رب نے اس معاملے میں کیا فرمایا ہے ہم یہی کیوں سوچتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے گرانے شروع کا جب بھی کوئی بہن وغیرہ آتا ہے تو رونٹے کھڑے کر دیتے صلی اللہ علیہ محمد یہ ہمارے اللہ محمد موتقفین کے تاثرات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اور برکت ہے دے مدنی چینل کے جیسے آٹھ سال پورے ہوئے ہیں تو ایک تعداد ہمارے ساتھ مدنی چینل سے ایسی وابستہ ہوئی تھی جو اس وقت مدنی ماحول میں نہیں تھی <تصفح> یعنی مدنی چینل گھروں میں دیکھ کر تو کئیوں کی تبدیلیاں ہمیں نظر آتی ہیں لیکن خود مدنی چینل میں آ کر کئیوں کے انداز اور روم ان میں تبدیلیاں آئی وہ کیا کیا تبدیلی آئی ہیں آئیے وہ بھی دیکھتے یہاں پر کام کرتے ہوئے تقریباً دو سال سے زیادہ ہو چکے ہیں اس سے پہلے میں باہر کا جو میڈیا ہے اس میں کام کیا کرتا تھا یہاں آنے سے پہلے تو داڑھی نہیں تھی اسی طرح جو فیشن وغیرہ کی ہوتی ہے خشخشی داڑھی وغیرہ چھوٹی چھوٹی سی اس طرح تھی لیکن یہاں آنے کے بعد تقریباً چھ مہینے یا آٹھ مہینے بعد یا سال بعد تو پھر داڑی کا ذہن بنا تو آہستہ آہستہ آہستہ یہ داڑی انشاءاللہ نیت کر لی مدنی کی گھے گھے میرے اندر یہ چینجنگ آئی ہے کہ جب میں نے خد امیر لسمت کو دیکھا تو انہوں نے مجھے کوئی نیت نہیں کروائی بس میں نے خود ان کو نیت دی کہ میں داڑھی انشاءاللہ رکھوں گا اور اب میں داڑھی میں نے رکھی ہے اور ابھی انشاءاللہ بڑھ لی ہے یہ تقریباً مدنی جنرل میں کام کرتے ہوئے آٹھ سال ہو گئے پہلے میری داڑھی بہت ہلکی تھی ماشاءاللہ باپا نے ترقی دلائی تو مدنی جینل میں کے بعد میں نے داڑھی رکھی میں اس سے پہلے دوسری میٹھے میں جاب کرتا تھا یہاں بن مجھے پانچ سال کا عرصہ تقریباً ہو گیا ہے تو یہ تبدیلی تو اندر نہیں تھی میرے کمی شروع کیلے داڑھی کی کہلیں یہاں آتی الحمد الحمدللہ یعنی کہ یہ سجایا ہے جو بھی ہے چہرے پہ وہاں تو بالکل دنیا جیسے ہوتی ہے بالکل رنگین یعنی کہ پین شرٹ میں اور بس گزر تھی لیکن میں سوچتا ہوں اگر میں یہاں نہیں ہوتا تو شاید آج میرے چہرے پہ داڑھی نہ ہوتی یہاں آ کے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے تقریباً کم ہو گئے چار سال بالکل ہی شرٹ پہنتے تھے ٹی شرٹ وغیرہ یہ حساب کتاب تھا سارا پھر اچانک چینجنگ کیسی آ نہیں بتا سکتا میں وہ لمحات کیا تھے جب انہوں نے کہا کہ مقصد وہی مقصد داڑھی شریف اور امام کی ترکیب ہو جائے تو ماشاء اللہ ماشاء اللہ تو میں نے یہی کہا ملا بابا جانی اگر آپ اپنے ہاتھ سے باندھیں تو انشاءاللہ شاء تک جائے گا یہ تو بس ایسا کرم ہوا میری ماں کی دعائیں یہ ساری میری اوقات نہیں ہے نہ میں اس اسلائی تھا کہ میں اس در پہ اس طریقے سے کام کر سکوں کا موبائل ڈھائی سال عرصہ ہوا ہے مختلف پروڈکشن ہاؤس تھے ملٹی نیشنل کمپنیز تھی تھری ڈی کے حوالے سے وہاں کام کیا کرتے تھے جیسے آپ کو ستیہ ظاہری طور پہ ایک دن مذاکرہ تھا سادہ پاپا کا سادہ کام کر رہے ہیں کہ جو ڈالی کی نیت کروا رہے تھے نا تو وہ کہہ رہے تھے کہ جو آپ کی نینا جان کی سنت ہے وہ آپ لوگ ہی نہیں رکھیں گے تو پھر کون رکھے گا پھر بارہ رویل ابل اس میں صبح باہر کے رات بھر میں اجتماع میں تھا فجر کا ٹائم ہوا اس ٹائم پھر پاپا نے دوبارہ نیت کرائی داڑی شریف کی اس دن بس میں نے سوچا کہ داڑی شریف رکھ لی الحمدللہ مدنی چینل میں کام کرنے کی برکت سے یہاں پہ رہتے ہوئے مدنی ماحول کی برکت سے اب تک جو چینج آیا اس میں الحمدللہ للہ داڑھی شریف سجائی ہے میں نے مدنی چینل سے پہلے اتنی زیادہ انفارمیشن نہیں دی دین ان کے بارے میں دوسرے چینل میں جاب کرتا تھا تو یہاں پر جب میں ایز اے امپلائی یہاں پر اپوائنٹ ہو گیا کچھ ایک دو لائف کے بعد میری ملاقات نگرانی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 جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا اطار نے خرید کر انمول کر دیا ایز اے انجینئر کلام وغیرہ ریکارڈ کرنا بیک گراؤنڈ وائسز وغیرہ کرنا ٹائٹل وغیرہ آئی ڈی وغیرہ کرنا الحمدللہ للہ باتا کا کرم ہے کہ یہ دار شریف بھی انہی کا فیض ہے اور بڑا روحانی کل بھی سکون ملا مجھے یہاں پہ کام کرنے کے بعد مدنی چینل سنتوں کی گھر گھے بہار مدنی چینل سے ہمیں کیوں نہ پیار مدنی چینل میں کام کرتے ہوئے آپ کو کتنے سال ہو گئے تقریباً سات سال کے بس یہی ماحول کی برکت کی وجہ سے الحمد للہ علمی علیہ سنت کو دیکھ دیکھ دیکھ دل میں ایک محبت سی اٹھی اور داڑھی سجانے کی نیت کر لیا ہم نے میں نیت کر رہا ہوں انشاءاللہ امام شریف کا تاج اور مددی لیا انشاء اللہ جلد سے جلد انشاءاللہ شاء جائے آ جائے پیش نو سال ہوگا جب نہیں آیا تھا اس سے پہلے میں آ گیا تھا ریکارڈنگ کے لیے میں آیا تھا آپ کی جب داڑھی تھی داڑھی بہت چھوٹی چھوٹی سی داڑھی تھی اتنی بڑی ہوئی تھی بڑی ہے آپ کا داڑھی کا تو یہاں آگے میں باپا کا مشورہ تھا اس میں شہاد حضور نے نیت کرائی تھی مجھے چلو کمیز یہاں پر ہی آگے پھیلی ہے شور نے بہت ترغیب دلائی اور ماشاء اللہ چلو کمیز پھینتا ہوں مدنی چینل کے لیے جو سات کا اس پہ رحمت خدا کی اور کرم سرکار کا اللہ تعالی مدنی چینل کو نظر بس سے بچائے اور ہمیں اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے دیکھنے کی دعوت کو عام سے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجا نبی نبیجی نمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چلتے ہیں سوالات اور اس کے جوابات کی طرف کے لیے سید رضی اللہ تعالی عنہا کی شب اس بھی ہے اور مدنی چینل کو آٹھ سال پورے ہو بھی رہے ساتھ آج ایک اور یہ بھی ہے کہ آج ہمارے ماہ رمضان چودہ سو سینتیس سے نہجری اشرائے رحمت کی آخری شب ہے اور یہ آخری شب ظاہر ہے کہ اب یہ جو رات جو ہماری گزر گئی ہیں اب یہ لمحات اسی وقت ملیں گے جب اگلے سال پھر اگر ہم زندہ رہے اور زندہ رہ کر اگر ہم نے رمضان کو سلامتی کے ساتھ پالیا تو پھر یہ لمحات ہمیں پھر میسر آ جائیں گے لیکن یہ اشرا جو آج ہم سے رخصت ہو رہا ہے یہ ہماری نہ جانے پھر یہ ملتا ہی نہیں ملتا اللہ تعالی ہمیں اس اشر رحمت کی برکتیں بھی عطا فرمائے رب تک جو سے کوتہیاں ہو چکی ہیں اللہ تعالیٰ اسے بھی معاف فرمائے اشرا رحمت چلاشر رہ کا تھا it